وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صورت البقرہ آیت نمبر 65 اور 66 کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا یہاں یہود کی ایک بستی والوں کی بدعہدی اور ہیلا سازی کا ذکر ہے اللہ رب العالمین نے ان پر ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار حرام کیا تھا اس دن ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں زیادہ آتی تھیں انہوں نے ہیلا سے کام لیا ہفتہ کے دن وہ گڑے کھود کر اور جال لگا کر آ جاتے اور مچھلیاں آ کر ان جالوں اور گڑوں میں پھنس جاتی بستی والے ہفتے کا دن گزر جانے کے بعد اگلے دن ان کا شکار کر لیتے اللہ رب العالمین نے انہیں اس ہیلا سازی اور بد اہدی کی یہ سزا دی کہ ان کی صورتوں کو بندر کی صورت میں بدل دیا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ ان آیت نمبر ایک سو چون میں بھی ارشاد فرمایا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُو فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرو اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا لیکن بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑا اور حکم الہی سے سرتابی کی جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آراف آئے نمبر 163 میں اس مسئلہ کو بیان کیا ہے فس مبتی یو مستی وَيَوْمَ لَا ملا تو نلت بلوم اور ان سے اس بستی کے بارے پوچھ جو سمندر کے کنارے پر تھی جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھاتے ہوئے ان کے پاس آتی اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی تھیں اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس کی وجہ سے وہ نافرمانی فرمانی کرتے تھے حکم الہی کو مسلسل توڑا خلاف ورزی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کو بندر بنا دیا اور اپنی رحمت سے دور کر دیا سورہ آراف آیت نمبر 166 میں ارشاد فرمایا فلما عتو پھر جب وہ اس بات میں حد سے گزر گئے حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ اور اللہ رب العالمین نے سورہ النساء آیت نمبر سڑسٹھ میں ارشاد فرمایا یا ایها الذین اوتوا الكتاب آمنوا, آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دیں یا ان پر لانت کریں جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لانت کی تھی اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ان ظالموں نے اللہ کے حکم کی سرتابی کی حکم عدولی کی انہوں نے ہیلوں اور بہانوں کے ساتھ اللہ کا حکم توڑا جس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو بندر بنا دیا اور اللہ رب العالمین نے ان پر لانتیں بھیجی آج یہی حال امت مسلمہ کے وہ فرقے وہ گروہ جو تقلید اور اماموں کی پیروی کو فرض گردانتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ اپنے امام کا قول اپنے پیر کا فتویٰ اپنے مولوی کی رائے اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے کے لیے وہ ہیلے بہانے بناتے ہیں ہیلوں کے ساتھ بہانوں کے ساتھ اللہ کا قرآن بدلیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بدلیں گے شریعت کو بدلیں گے اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مطلب کا کام نکال لیں ہیلے بہانے کر کے قرآن و سنت کو معطل کرنا اور قرآن و سنت سے سرتابی اور حکم عدولی کرنا میرے محترم بھائیوں اور بہنوں یہ سخت کبیرہ گناہ ہے اور اس گناہ کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر فرمایا یہ ہمیں بتایا ہے کہ اے امت محمد علیہ السلاۃ وسلام کے لوگوں تم نے ان کاموں سے اور یہود و سارا کی پیروی سے بچنا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سرات مستقیم پر چلائے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دے اور پہلی قوم میں جن پر اللہ کے آزاب نازل ہوئے اور جن پر اللہ نے لانتیں کی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے رستوں سے ہٹا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلافہ صحابہ اور صلف صالحین کی راہ اور منحج پر چلا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ